وعلیکم السلام خیریت جی فرمائیے ہاں وہ کہہ رہا تھا کہ جب زہید الموجود خارج کہیں گے جی تو اس وقت نسخے وجود کے لیے خارج کو ضرور بنایا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نقش وجود کے لیے خارج کو ضرب بنانا مضروف یعنی نسخے وجود کے وجود کا تقاضا نہیں کرے گا صحیح. کیونکہ اگر وجود کے وجود تک تقاضا کرے تو وجود کے لیے وجود کا لازم آئے گا جو باطل ہے بلکہ یہ جس کے لیے خارج کو سر بنایا گیا جس کے وجود کے لیے خارج کو سر بنایا گیا یعنی زید नहीं. اس کے وجود کا تقاضا کرے گا تو اس سے یہ واضح اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے नहीं. کہ جب وجود کو محمول بنائیں नहीं. تو ایسی صورت میں خارج میں موضوع کا وجود ضروری ہوتا ہے محمول کا وجود نہیں لیکن اگر وجود کے علاوہ مثال کے طور قیام جلوس بنائے محمول تو آہ. اس وقت موضوع کے ساتھ ساتھ محمول کا وجود بھی خارج میں ضروری ہوتا ہے جیسے کہ خارج اس مثال میں خارج میں آہ. خارج کو خارج کو زید کے لیے جو قیام ثابت ہے قیام کرے ثابت ہے جی جی تو لازم یہ ہوگا کہ تو لازم یہ ہوگا کہ قیام غیر خارج میں ثابت ہو اس طریقے سے قیام بھی خارج میں ثابت ہوگا اور زید جو موضوع وہ بھی خارج میں ثابت لاد ثبوت جی جی جی ہاں جو قیام ثابت ہوگا خارج میں یعنی جو قیام ثابت ہوگا خارج میں وہ اپنے لیے نہیں بلکہ زید کے لیے خارج میں ثابت ہوگا وہ نفس قیام کے لیے قیام ثابت نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نے عبادت لکھوائی تھی وہی قانون موجود خارجی قانون خارجل وجودی لارسی وہ ذہنی قانون اریدا انل خارجہ لہذا ظرفن نے موجودہ وہ متعلقہ عمور خارجیے تھے اریدا ان الخارجہ زرفن نے نفسیہ وہ قدل حالت ہی کونش ہے موجود شلوا کے اس نفسیاں عبادت پورے اقتباس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بھی چیز کو ہم کسی بھی چیز کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ موجود خارجی ہے تو کسی بھی چیز کے خارجی موجود خارجی ہونے میں اس بات کا اعتبار ہے کہ خارج اس موجود کے وجود کے لیے نفس وجود کے لیے <تصفيق> خارج اس موجود کے وجود کے لیے ضرور ہے اچھا یہ جو ہے نفس ہی کی وجود بنا رہے ہیں آپ جی جی جی اچھا ضرف اس کے وجود کے لیے ہو اور نفس وجود کے لیے جی جی موجود خارجی ہونے کا مطلب خارج موجود کے وجود کے لیے ذرف ہے لال نفلی اپنے وجود نہیں. موجود کے لیے وجود کے نفلی وجود کے لیے حضرت سے یہ جب امیر جب امیر ہے... کرتا ہوں یہ معتبر موجود دیترمائن. موجود کے خارجی ہونے میں اس بات کا اعتبار ہے کہ خارج اس کے وجود کا ظرف ہے اور خود اس چیز اس موجود کا ظرف نہیں ہے یہ ہیر امیر کا مرض موجود بن رہا ہے نہیں تباد خیال جو حضرف وہ یہ کہ موجود ہے موجود کے خاص اگر آپ یہ مانیں تو پھر کسی بھی جیسے کہ زید خارج میں موجود ہے اس کا مطلب کیا کہ خارج میں زید کیا وجود نہیں زید خارج میں جب ہم کہتے ہیں زید خارج میں موجود ہے جی زید خارج میں موجود ہے تو خارج جو ہے وہ اس میں وجود کا نفس یعنی نفس وجود کے لیے ضرف ہو رہا ہے نا جی اچھا یہ جو پیچھے بارت حال فرق ہو بین کون الخار ظرف ذورف الفس شہ و بین کون ہی ظورف الجود ہی جی ہاں یہ وجود ہی کہ ہی زمیر کا مرض یہاں کیا بن رہا ہے یعنی پہلے والے پہلے والے لاش کا ذورف نفس شہنا یہاں پر لے وہ ہاں وہ شے ہے یعنی یعنی ایک ہو گیا ایک جی, جی جی جی ایک ہو گیا یعنی خارج کا شہ کی ذات کا ذرف ہونا دوسرا ہو گیا شہ کے وجود کا ذرف ہونا جی یہی دلستی ہے دلستی نا جی جی ہاں تو اب یہ مسئلہ سمجھایا نا ذات کا ظرف شیک کے میں ایک اور یہاں پر مثال قرض کرتا ہوں جو طریقہ محمدیہ شریف میں یہ ہمارا عقیدہ کا مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ارادہ قلبیہ اختیار ہے انسان کا قلب, قلبی ارادہ جزی یہ وہ فرماتے ہیں کہ خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے یہ خارج میں معدوم ہے لیکن اللہ تعالی کے بندوں کے افعال کے تخلیق کے لیے یہ اس کا وجود شرط ہے حضرت فرمائیے <تصفح> میں ع یہ کر رہا ہوں کہ طریقہ محمدیہ کتاب ہے اس کے اندر ہمارے عقیدے کا مسئلہ لکھا ہوا ہے عق عق کا مسئلہ لکھا ہے اس میں کیا ہے مس مسئلہ یہ ہے کہ جی یہ فرماتے ہیں کہ عبادات جو ہے نا عبادات یا ہمارے جو افعال ہیں ان کا اختیار ایک جزی اور ارادہ قلبی جو کہ طاقت اور معصیت دونوں کے ساتھ تعلق کی قابلیت رکھتا ہے یعنی انسان کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کام سے پہلے انسان کے اندر ایک قلبی ارادہ موجود ہے ارادہ ہے قلبی جس کا تعلق طاط اور معاشیت دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن اس ارادے کا خارج میں وجود نہیں کہ وہ خلق کم محتاج ہو اور خلق کا اس کے ساتھ تعلق ہو کیونکہ خلق ایجاد محدوم کو کہتے ہیں اور جب تک وہ پائے جو چیز پائی نہیں جائے گی وہ مخلوق نہیں ہوگی تو اس کا مرید جو ہے وہ خالق اس کا نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تعالی نے اس کو شرط عادی بنا دیا عجیب افعال کے خلق کے لیے تو یہ جو کہہ رہے ارادہ قلبی انسان کا ارادہ ہے, قلبی بھی جزی جو, جو ہوتا ہے تو یہ یعنی کسی مخصوص فیل کا ارادہ ہے, تو اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے اب وہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ارادہ ہے, قلبی بھی انسان کا ہے اور پھر اس کا خارج میں وجود نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے سمجھ آ رہی ہے انسان کا حرابہ کیونکہ خارج میں موجود نہیں ہے ہاں وہ فرما رہے ہیں خارج میں موجود نہیں ہے عبارت ان کی پر سناتا ہوں عبارت یہ ہے لا لیکن للعبادات اختیارات جزئیت و ارادات قلبیت قابلت لستعلق بکل من بین اطاعات والمعاصی و لیسا لہا وجود فی الخارج حتی يحتاجہ الى الخلق و يتعلق بها خلق و ایجاد المحدو میں مخلوق الفلا یقینی یہ عبارت اب دیکھیں اسی کے ذمن میں وہ یہ عبارت لائے ہیں یہ جو ہے نا تو یہ فرق پہلے آپ سمجھائیں کہ بھئی ایک چیز خارج میں موجود خود یعنی زاد شیخ کی خارج میں موجود ہے ایک یعنی شہ کی ذات خارج میں ہے ایک ہے اس کا وجود خارج میں ان دونوں میں کیا فرق ہے یعنی جی جی جی ان کا فرق جب شہ کی ذات ہوگی تو کیا اس کا وجود ہی ہوگا کیا وجود جو ہے شہ کا شہ کا وجود کیا شے کا وجود جو اگر مذاہب دیکھے جائیں تو مذاہب کے اندر تو یہ ہے کہ امام آشاری کے نزدیک شہ کا وجود اس کی حقیقت کا آئین ہے اور جو ہے مش مشاہین, جی مشاہین جو فلاسفہ ہے ان کا ہاں جی ان کا مذہب میں مذہب آپ کو سارے سناتا ہوں جیسے آپ نے آپ کے پاس ہوگا نا یہ میر راہد اس امور پر امور عامہ پر رہی کتابیں جی جی فرمائیے جی میر تو ہے میرے امور عامہ پر میر نہیں نہیں امور عامہ پر میر ذاہد نہیں ہے آپ کے پاس وہ پورا میں دیکھا نہیں ہے اس میں کیا کیا ہے اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ذات